محرد ہم ندرهم انتظارو من فرمحن نوحی عسن طیبا وقال اللہ تعالیٰ ورحمد نعلم حرمان اعطا رحمد عمل حرم یہ میں نے کام کیے اصل کا پیادی اور نہ کافی چارج Thank you. और कुछ बड़ बड़ बड़ी परिस्थिति में चाहे बदल भी करें इसको करने वाल कहते बड़ी जब जायदाद हो इसको करने भी कहते बड़ी इंपॉर्टेंस वाजी वाली कैसे जबान हो इसको करने भी कहते दुनिया की चीजों को कामयाबी जाते हैं یہ بھی آپ سامان کو کس ہوتا ہے یہ کمرائی ہوتی ہے یہ سمجھ کی کمی ہوتی ہے کہ دنیا کا بات بتا دیا کسی نے اس کو کرنے کی سمجھ جاتی ہے تھوڑا سے سر کہ دنیا کا بارہ بتا دن کسی نے نہیں ہیں اس کے بعد دنیا کے رات سے کامیابی ناکامیابی وہ آج کے پاس بڑے پرستی تھی اور پانچ ہزار کے اور دور کا آیا तका सब कुछ हुआ मैंने कुछ उपाल हुई उसको क्या जरूरी प्राकृतिक आधार मोबाइल में सत्तर करोड़ पांच सौ पीटी पांच लाख रीटर दस हजार की दवाई गाड़ी आने जाने खत्ता और दो सौ रुपए ये आसपास है شفاق کا نہیں تھا سارا کام کرنے میں نہیں کرتا وہ سارا خرچ ہو گیا گاڑی تکلیف ہو گئی کاری خوشی ہو گئی تو پھر بیماریوں کونے جس پر لائے کا وقت ملے گا شفا کو بہت ہیں کے چارکھا دکھائی چھپاؤ چپاؤ کے دوبارہ استعمال کیا چھپا نے ہوئی دس بارہ تعلقات میں ہوئی بات ہوئی تھی ہوئی ہےکر اسپاش ہے ایسا کریے اور ایک نوکری ہے سب کچھ آسمان سمجھ آ رہا ہوں شفا بندہ چاہیے تو میں نے سب ویا ہے ضروری نہیں کہ شفا بندہ دوسرے نیال کرنا پڑے گا یہ تو آسانوں سب کچھ ہے اور شاد پڑ گیا ہے کیسے نکال دیا کس نے اور جیسے گایا کرتے ہو آدمی بلا اپنے کیسے جاتے ہیں جا رہا تھا اور ہمارے دردوں نے اور اللہ تعالی اس کا موبائل موبائل پہ دوڑ مل جائے اس کا بہت مقابلہ کے درمیان یہ ہوتا ہے اس کو رکھا اور جاتا چاہیے باہر بات نہیں ہے کہاں بڑھیں گے پتا نہیں سرکار ایک آدمی قسمت ہے نشہ پوری ہو رہی قسمت کچھ قسمت میں اسمت ہے تو میں اٹھارہ روپیہ جو آگے پڑ دی اور اس طرح مسئلے کام ہو جائے بڑا آپ بڑا میاں سینا ہے اور اس کے بعد جاؤ بڑھا سکتے ہیں چلائی جاتی تکلیف ہے اور اس کو پھنس دیا نگر کرنی ترمیش میں گھر سے جا کر رکھ سکتے چین لانے کی دوائی دیتی جس چیز کرتے इस और किसी को जो पढ़ करके उठा रखी और सब लोग याद आया और कितना نص اللہ نظر اس کی مولوی صاحب اپ بتا قاضی الازہر کے قاضی مستنصر جو فرمان وقت روضہ دار عطا رسپتا اپ کو جو ہے سرکار سے بڑی ہیں وہ بھی تو بزرگ مزاق لڑا رہے ہیں ماشاء اللہ پہلے ساتھ دیے ہوئے تھے اور مداخلے کتنے ہیں پیسہ ہوتا ہے گرم جو ہوتی ہے ہمارے کتاب کر رکھے یا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اور साथ ही पात्र उसको नहीं है तो तीन साल के बाद इसकी शादी हो रही है हो। तो लड़क जी शादी की शादी की बात कर रहे पूरी विश्व में अंदर की सभी शादी हो रही है और बरात जो है वो मुस्तान था और शादी होती है बरात मुल्तान थार अंदर में रैल थाली और रोटी पिशावर में फिर वह पिछावर के साथ रोटी اور جو مہنگا کری اور دوڑی اس سبھی ہزار کے لیے اور دوست کو دوڑ سکتے ہیں کچھ اور آپ کہاں جائیں کہ ہمیں متعد یہ آدمی بڑا مخصر ہوا کہ وقت کا بات لڑ رہا ہے اس میں خرچ ہے تو بات کی مخصر وغیرہ کا دنیا ہیں اور کہ کامیابی تو ہار ہے ہار ہے دوبارہ سے شباہ بات آتی ہے اور کامیابی نہیں ہوگی بات کے بات, بات, بات ہے اسے مجھے نہیں ملی تو بات ہے ادھر اور کرانے ہیں یہ آپ کو خدمت اور اس کی آپ کے رام پہ شام یہاں دنیا جاتی ہے راستہ کرے پریشان کا راستہ کرے اور ہندوسی بڑے بند میں بہت کم آئے بہت کم اور بہت بہتر نے سب آپ راستے کی محنت راستے کے لیے آج کی پڑی ہوئی اور ہم نے لوگ اور سرکار نے اس کا فائدہ کھانے بھی جگہ میں اور معلوم کیا ایک آدادی بتاؤ ہے ایک آدمی کا ہاتھ نہیں ہے بس لگ رہے کا اور ایسا کرتے تھے اور کسی کو جاتا کسی اکثر کھانا لے کر کھائے پر رپورٹ دے کر بات کر سکتے ہیں اور آپ جیسے خدا اچھا بڑھ کر خدا کا وہ مضب کے بعد تو کیا مانگتے ہیں برائے پڑے گی اور اس بات کے لیے کوئی ہوگی وہ چار ہوتے ہیں بالکل اس بات زیادہ کیا کرتے ہیں اور تو کہہ رہے ہوا جاتا پکڑ کا دھیا پک ہے پتھرے ہو وہاں کہتے ہیں ساری بات اپنی بھاشا کہتے یہاں تک دوست سے گئے سنتے گئے سنتے گئے یہاں لیے گئے اس بات کے پندرہ سال کا مقابل کرنا پڑا جب مگر پروان کر تو لوگ لگا شامل ہوئے اور ہاتھ کا نام ہو اور چھ پکڑے میں جب رام دیجیے ملک کیا اور جب موجود ہوئے وہ دیکھتا اس کو بڑی ملے رام کے اس بات میں ہوں اور میںکاؤں ہو سک جب تو نے تو تو یاد لو واظہ ہے کہ میں نے حضور فرمان باری جلادنام کشو کرے اپی نے وہ میرا یاد یادرم جب اپ کلی میں فرزائیے اس وقت کی پہلی مجھے جب بتایا پہلی کہ میں اپ کو کچھ بھی کیا با تو رہا ہے جب میں سے ضرورت نکلائی کوسی ہوئی تو گا رہا ہے تمہارے کے ماننا اور میں نے سب سے دیا تو اس میں دیکھا اور تو اس کو پتا میں شاپ لگا اور تو مجھے بتایا اور دوست چلی تو مجھے جب ہے گئی اور تو اس کو ہاتھ کا دور ہونا نہیں اور کامیابی تو دنیا کی نہیں ہے کامیابی کے لیے بہت عظیم اور بہت مشکل دل سے آنے والی ہے اور وہاں کے بارے میں نارے ہمر دو دن لائبل اور وقت راس جو ان کا ہاتھ سے یہاں اور جب آپ کے علاوہ ہو جائیں کو جانے والا ہے وہ میدان اکشن کا ہے پھر میدان اکشن کے اندر کوئی کرتا وہ جو کچھ ہو جائیں تو پھر اور प्रधानमंत्री क्या अगर जाते बात बल्कि हो गई इसके पास नहीं हो ان کو بتانے کے بعد بات نہیں یا نہیں پاتے ایسا میں بات نہیں ہمارے برسات سے بہت پریشان سے کم کیا پکڑا بہت بات نہیں بتایا میں اکیلے بات نہیں مجھے دوست آتی تھی اور پکڑنے آتی ملا ان کی بات ہوا کر دہشت ہو گئی اورجے آپ کہ جب آدمی اللہ الگ ہوتے ہیں ہوتے ہیں باقی الگ الگ دے گی جہاں پر چیزوں کے درازے بول سکتے ہیں برطان سے چھو چیزوں کے درازی بول ہیں یہاں تک جاتے بس کیا کے باتیں کرتے ہیں کہ ہماری بات کے ہمارے بات کے سامان پکڑ آتی ہے جب پکڑتی ہے پھر جاتے ہیں اور سے پھر کوئی بھی سمجھتے ہوتا کہ پکڑا بدلاؤ میں اپنی جو ہے اس بات کی ضرورتی ہے اس بات کو صحیح بھی سکتا ہے اور کیا کرتے نہیں ہے یہ تمام جیسے بہت عجیب بنیاد کیا یہ, ہے؟ یہ اپنا دیتا ہے اللہ بار جب اللہ تعالیٰ کی بات کرنا شروعات جب کی جاتی ہے تو بعد میں کام کرتا ہے بادشاہوں اور بڑوں میں اور چوتھیوں میں اور مقابلہ جو میرے پاس ہے اور خاص موت کرتی ہے اس موت کا زیادہ بڑا جاتا ہے یا کر کے زیادہ جاتا ہے ان امرنااتھ گرفی ہاتھ حد مفید بہت سارے اور کسی بستی کو ہر کرنے کا سباہ کرنے تو مکانوں کا مکانوں کا امرنااتھ خفیہ ان کا یہ ہو گیا کہ امر نام امریکہ کے کیا کہ یہ کس کو کیا بات کے جان سے پڑے احتمار کے جان سے پڑے ایل سے جانتے پڑے اور جانے پڑے یہ اللہ کے مدار ہو اور ایسے یہ آواز خراب ہوتے ہیں پھر تو بلا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نماز کو چھوڑتے بھاپت کی جو ماتی تھا نیشنل کو اس بالو بھاگت نے کہ مان کیا اس کا سم نہ کر سامان کے امردیا ہو گیا سامان دیا ہو گیا اللہ باپوں سے وجہ سے اگر تمہارا ساری چیزوں کی بات اچھی ہے سرکار بال کمال اچھے ہوتے ہیں ختم ہو جاتے بعد ختم ہے اس کے کرنا اس you okay. want